جے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار دے بارے بھی حدیث سنائی سی کہ انہاں دے متعلق بھی اشارہ احادیث مبارکہ وچ آیا ہے کہ علم کھیتیاں وچ ہوندا فارس دے کئی جوان اوتھے وی جا کے تعلیم حاصل کر لین دے پہنچ جاندے کی مطلب کہ میرا علم دین جنیاں مشقتاں نال حاصل ہوندا ہوے دا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 پھر اس دل دے اتنے لوہے محفوظ تو گلان اتر ہاں جمشید ایک بادشاہ گزریا ایران پرانا بادشاہ سے نبی پاک کے آون تو بھی پہلے کی گل ہے ان پیالہ بنایا ہوا سی وہ سن جامے جمشید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 وَمَن يرغب ملت إلا من صفح نفسه اللہ ابراہیم علیہ السلام گا بے وقوف ہوئے گا پالو ہو؟ مویا جا شریت مستفا ملت ابراہیمی جڑی وہ شریعت مستفا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 تری جاؤ بندہ لوکا کے, کے شرد کے بھی تو بول جائے گا نا کسے ویل <تصفح> کی خیال ہے جھٹیا کے شگرد سچے ہو گرمایا والا لَهُ قَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يَحْمِلُ وَمَا يُحَدِّثُ سلامو ایسا شیخ استاد جڑا فضیلت بھی رکھدہ ہوکی بھی رکھا ہوبادت بھی کر دا ہوئے، مگر ہودیس مستفا صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کردہ وہ سہی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 نلائک فرمایا نلائک بندہ ہوا علم دین دا حاصل کرے تے اس نو نری بناوے دنیا دے کماؤن تے آخرت کماؤں دا ذریعہ نہ بناوے او کی مطلب بنا علم حاصل کرے دنیا دی خاطر کا خاطر اے سمجھو نلائک بندہ اس اے اے نا مراد نالوں تے خنزیر دے گالے سونا چک کے سٹ دے تے او چنگا ہی یہ کار بربادی دنی ہے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 ات کر دورشتے دار ہے تے نو کملی والے کا دار میری وجہ پریچیا ہوا کو نہیں حضور دی نسبت والا رشتہ دار قیامت میری وجہ پھڑیا کھڑا فرمایا میری خیر ہے مگر یہ ہو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 فک جان گے کیوں اس واسطے کہ ٹٹی دا کیڑا پہاڑا کے پہاڑ رہنا ٹٹی دے کیڑے سانو گند جا دیمان والا ہے جن ہر ویلے کستوری خوشبو رہنا ہے وہ یہ بدبو کے ماحول چاہے تو بھی مر جا ہے ہر بےدی بے دین دیارا دین, دین دار بے دینا نہیں رہی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 ہر بندے گھر دے اندر دین ہوتا جلسے کرنے دی. لوڑ ہی توڑ کے بھی جائیے. نہیں پی نستے نہیں وڑتے سمجھ آئی کہ نہیں آئی مگر اصل گل دے لہنت جو پی خری وہ دور ہوئے کل آ حقیقت گل کچھ ہو رہے کہ سونے نے یہ گوار لیا جدو دی دی طلب جو کو کوئی ہاں میں نے کسم خدا دی کر کے آنا پہلے کچ می پاؤں گا اتو کچ ہو <سؤال> <نت>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 فرمایا تے دا گورا, تے لال سوا رنگ سی گورا رنگ لالیاں سنی ماں مالک دیاں تو آ سر مبارک دگلا حصہ جڑا نا اندر تہوار ان کے کونی سر گھٹ دے پر دیا پر دیا گر گر گر سن پڑھدا پڑھدا وال گر گئے سن آپ دیکھیے آپ ہی ماں مالک دے بارے فرماؤ لگے فرمایا